موسم خاص اشوک یاد یہ سر آسمان پورا پریتر کفال کو گمی بانی مانے دماغ کوئی آ رہے نہ بات آ جاؤ کم کے جو شہ پیدا کی گیو قوت ہوئی ہو حال پیدا کیم درجے کی گرواجی سنہا صاحب کتاب کو لکھنی تھی کہ ہزم پر ہزم پرجے تھوڑا خوب بنا جو دے کی ہضم درجۂ اولم ہضم جگر کی دادم درجۂ دوکر کا وہ سو سال کا مخصوص دوم ہضم سے جگر کی کی گئی داد ہزم درجۂ دو آزاد کی گر نمش رام دو حقیقت مانی کو روشنا ہے کہ اگر حقیقت کرتی تھی جو رات ہے وہ الفاص الفاظ ابانی ہے سی کار اور تبدیل کا یاد کبیر بلشی کبیر اور تصور کا یاد اخبر ہے کو شامل رسو والا کسان ہے تبدیل والا جہاز کے بھی جہاز اکثر گئے اکلپ کر ڈر پیرتا خدا ہوئے کافی سے بڑا مسالہ بغداد کے پاپ اس دور نے بغداد کے کاغذی دیکھے آگے تھا آغ دے جاگا اور جاگا اور آگا کا معلومات منظر تھوڑا سو لو بہ آگے نماز ماں کے مندر نہ کہ اور بقوما وہ لگنی چاہیے جو بچے چل داد کے بر آتا پہنچ آ کے بر داد کے داد آئے سادا ان کا سیداد ہوا رسول اورانی چوک کے سڑے سبلے بلڈ لوگ مت زبلے بنڈلو والا مشین کے سرو کا سلور کا داس بارہ بہ پہ رام ویا پہ بند ماہول اگر نشہ دیکھ تو روا نے بس تو مہیے بجا دیتے ٹھیک ہے بچ جا رہے بار دست وقت لوگ رہے جیسے مخفر اصلاح اضلاع مخفر اصلا نے فرق ہوا اگر کوئی وکیل کے نا اس سے بخار نہیں ہوا نا جب ہو بنا آج دا پس ہر سنگ بس آئی کے دا لسان تو ہر تو بڑھ دیر بس خبریں پوری اشپا رض کے گروہ کے قدور تبصروں کے وقت ذکر کے فکر کے جن خبریں بیانوں لوگوں کے دنیا جگ جائز خبر دیا غم غم دی اور جگہ نہ جائز دیا بیا غم غم کر نوکرا انسان نہ پویا گھنٹہ گھنٹہ ہے کئی لکھا ہی تو مجس سوانے میں پوچھتا سا فائدہ ہے آخر فائدہ ذہرا فائدہ آخر دنیا فائدہ سے پارا مجھے بتاؤ سیاسی نہ ہو آئے دماغ نہ خراب ہو نہ خراب ہو خراب اگر مولان صاحب رحمۃ اللہ سلمان نبی رحمتہ اللہ بگاڑ لوگ جو خبر ہی کی گھٹے وشنا پورا بٹا چار بہت کا لطف اگر خبریں کوئی کی نہ پوچھی گئی خبر ایک ہی میں کل بھائی صبح لگ گئی اخبارات لگ گئی اگر صاحب آگے جا رہے اکثر فائدہ پہلے زمانے شہر میں بیٹھ کے جاوید میں بلکہ میں جس طریقے میں وقت مگر کل بنے نوارات کچھ شہر سواری آپ نے آس پاس کر دیجیے سپوز کباس کے جیسے کہ سزوروں والے جو بیمار ہے وہاں جو بیمار ہے دوست مسجدہ دس لاکھ ہر مہینہ بات یا یا سلام یا سلام ہو یا کبھی ہو یہ سلام یا سلام بدزانی کو کہ جا سکتا ہے بدعمانی جب خیال آئے ہیں تو آدمی سوچا کہ شیطان مجھے تبائی کی طرف لے جا رہا ہے میں اس کی بات کبھی نہیں مانوں گا ٹھیک ہے نا بدعمانی کے لیے ثبوت چاہیے اور نیک زبان کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے بدعمانی کا عذاب ہے نئے زمانی کا ثواب ہے ایک بدعمانی ہے اور ایک بدعمانی کا معاملہ ہے ایک آدمی یہاں پر آ گیا ہمارے جُتے وہاں پڑے ہوئے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آدمی چور ہے اور یہ جوتے چلائے گا یہ بدقانی ہے ذہنہ کا آدمی ہو جائے ہی ہی یہ آدمی چوری ہے ان کی میں میرے ساتھ حادثی کرتی یہ اپنی حفاظت پوری کے ساتھ کرتے چاہیے اور کسی کے بارے میں لوگ کو بات نہیں بتا دیں سل صاحب نے پہنچا دی